یا آ منو ان خمر ول میسی ول انسکابل ازلا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وَيَسْتَضِقُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَمْنتُم مّنْ طَهُورٍ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اللهم صل على رسولنا البالغ المبين سبحان الله سبحان الله اللهم صل بالله صدق الله مولانا العظيم صدق الكريم الامين ان الله وملائكته يحيون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله و یا سیدی حبی شامعین السلام علیکم ہم دو دو تم بعد آج اس دعا ہے آدر مطلق آدر متلق جل جلا بارگاہ اندر نا چیزوں خاندان دوست و سعادت ادارہ نتا فرماوے ہر شرطوں تو دنیا آخرت ہر فتنے تو اپنی رحمت کی پناہ بخشے براہرم قاری محمد جمشید صاحب دی محنت اور دعوت اج تا روحانی جلسہ وہ خوب پذیر ہوا ہے اللہ رب العالمین کاری صاحب اور خاندانوں فرماوے اس مختصر وقت دی اندر قرآن حدیث اور بزرگان دین کے دی اقوال کی روشنی کے اندر ناچیر شراب اور جو متعلق بیان کرے گا حضرات غفلت کا شکار ہو کے لانتوں مبتلا نے اللہ تعالی دیا عزاب سخت گلان جب سنگ گے سکتا ہے انہوں کے دل غفلت کو محفوظ ہو کے اللہ تعالیٰ کے خوف نال کس لانتوں بچ جان اور امید خبی ہے کہ اللہ رب العالمین اس خطاب بیان کا اپنے فضل اثر وکھاوے گا مومن بے خبری اچھی رہ کے تے گنا کرد خبر ہو جاوے توبہ والے پاسے رجوع کرتا قائم نہیں رہ سنن, سنن تو بعد خبر ہون تو بعد مومن برائیاں سے قائم نہیں راد اللہ تعالیٰ فرماندہ اللہ حفیظ اللہ یخرجہم من الظلمات الى النور اللہ تعالیٰ ایمان وال آن مددگار انہوں ظلمتاںریا تو نور ول کھا ایف آیت مبارک دست دیئے بھئی مومن برائی اچھ جے آگیا ہے نفس دی شامتناڑ تے قائم نہیں روے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسنوں کڈا ناڑا ہے اور جڑا برائی اچھ رہ جاوے قائم روے تو مومن نہیں گا اگر اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے والذین کافروا اولیاؤں متاغوتوا یخرجونہم من النور الى الظلمات جڑے لوگ کافر نے انہاں دے مددگار شیطان نے انہاں انہوں نور تو کھڑتے ہیں وہ یہ مطلب یہ نکلا جس اے مومن, تے مومن تے مومن تے غیر مومن دی پچھا ہے کہ جا حق سن کے اس تے زندگی بدلنی شروع ہو گئی بدلنی شروع ہو گئی سمجھ لو وہ اس ایمان سے اور جس کی زندگی بدلتی نہیں الٹا اسے قائم ہے یہ نو غلط ہے تو پھر سمجھ لو یہ کافر تھی قائم یہ پکی پچھان ہے اس اسے موومنٹ کافر جی زندگی تبدیلی ویکھنی شروع آنی شروع مطلب ہو جائے تو سب ویکو کہ آتی پی سمجھ لو ایمان والا اللہ تعالیٰ کٹ رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس مددگار ہوے وہ کھے چے رات کی دوستو شریعت متارہ نے اللہ تعالی نے جڑی چیزاں حرام کی وہ چیزیں اندر سارے واسطے دنیا چی گھاٹ ہے آخرت ہی گھٹ ہے اللہ تعالیٰ نو کوئی لوڑ نہیں کوئی ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ تعالیٰ نو نقصان نہیں سارے کے سارے بابے فریک ہو جان اللہ تعالیٰ نو ماسا فائدہ نہیں وہ فائدے گاٹ نفع نقصان تو پاک جو کچھ انہیں آم اُنہ دیتے ہیں دے اندر اگر فائدہ ہے تے تو ہے اگر گھٹ ہے تے تو کئی ذہر لوگ برائی کر دے د شاید اللہ تعالیٰ دا ہونا نقصان ساڈا کہڑا ہونا جی وہ نیکی کر دینا یار اللہ کا اللہ تعالیٰ آسان کر کیتی کھڑے ہیں رب تالا اگر دبان نہ نامی آکھن دلوں سمجھتے ہیں تو رب دے آسان کیا جو کوئی کرتا ہے اپنے کردا کر اپنے گاٹے کرتا ہے اللہ رب العالمین امی کسے کو فائدہ نہیں کسے کو نقصان نہیں شراب اور جبی گنا گناہ بار ہی کرن بندہ فاسک فاجر ہو جائے فاسک فاجر بندہ شریعت اسلام دندر لا تعلقی دا حق حقدار ہے اس تعلق نہ رکھو اسی نہ داؤ اس کو جس فس کو فجور چے رشتہ دوں گے وہ تاریخ اگو نفل ہو برباد کرے گا جی ہلکا ہلکے کتے بندہ گزرنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کدھر رال نہ میرے سوٹ دے ہوں دیا پہ فٹ گئے رالا پا بھی بندے ہلکے ہونے دا خطرہ ہوا ہے اسی طرح जहड़ा बंदा फिसको फजूर चाहता है वो हल्के कुत्ते आंगों बन जाता है उन चाहिए भरा नहीं तो पठा गोल कर देगा उनोभत तो दूर होगा शराब वाला बंदा जुए वाला दोवें कबीरा गुना ने कोई काम करने वाला पास हाजिर है और हल्के कुत्ते आऊंगा उस तो भरा اللہ رب العالمین روکیا ہے اس اسے اندر ساڈا فائدہ ایک دنیا اندر یہ کہ شراب نال پیول ماری جاتی ہے زمیر مارا جا اقل زمیر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ مطلوب یہ ہے کہ بندہ مومن دی اقل بھی قائم رہے تو زمیر بھی قائم رہے مری جن کے نقصان کی نے گی چلتی پی ہے نا تیر چلتی پی گی سٹیرنگ کم کرنا چھڈ دے برکا کم کر گی جی پی ہے ایک سو بھی چالی پناہ سٹھ ستر اس اندر نہ سٹیرنگ کم کرے تے نہ ایو حال کرال شرابی بندے کا نہ اس کنجر دیا بریک نہ اس بے غیرت دا کچھ پہلے وہ پھر جدھر جن رفتار سے گڑی ہونے اگاں کو جا رہی ہے گیڈی انہیں اگا جو کچھ آنا ہے انہوں بھی ہلاک کرنا ہے پیا بھی برباد ہو نہ او نہی بہن جوگا رہتا ہے نہ دین جوگا رہدا ہے نہ خدا رسول جوگا رہتا ہے کسی کام جوگا نہیں رہتا ایمان نال شرابی بندہ جڑا ہے بالکل بے سٹیرنگ فکر اپنی تباہی جھگے دی تباہی نشئی بندہ جڑا ہے وہ کسی کھاتے جوگا نہیں رہتا اگر وہ لانتی بادشاہ ہوم کا کبالا کرتا دین دا د کباڑا کر شک جا سردار ہے جا برباد رن دا شوہر ہے رن برباد سارا ٹبر دبر لشائی بندہ کیوں جو اللہ اتل نے نو اقل بنا کیوں آخیا جا ہے ہے رسیا کو میں سٹے رنگ کی مثال نہیں دیتی میں حدیث تو لے کے پہ دینا ماتا کو کشتی اقل اقل کیوں آخ دین عقل اقل دانا بننا یہ عقل ہی تو ہے جی بندے بن کے سردے رات رکھ دی یہ ہے جی نفع نقصان دستی کبلا جی ختم ہو جنہ مرضی سنو جنہ مرضی کوئی بندہ پر پرانے تو پرانا نشے ہی ہو گئی شراب جدو پیوے گا ذہن تے پردہ ضرور آ یہ نہیں ہو سکتا پردہ دماغ میں چالیس سال کا تقریباً نش ویکیا شرابی لاہور راجپوت بڑا رئیس بندہ سی او پانی کی تے شراب پیندہ سی مٹکیاں دے مٹکے پیتا سی یہ میں گل واسطے پہ کرنا جڑے سور آخدے نے سکولی طبقہ کہ شراب جو ہے نا کیوں حرام ہے جی نشہ دیتی ہے ارے جن پر نشہ نہیں آتا جن کو ان کے لیے تو حرام نہیں ہونی چاہیے جنہاں نشہ نہیں چڑھتا انستے تو حرام نہیں ہونی چاہیے میں انہوں کا رد پہ کرنا کہ جنہاں مرضی کو پرانا نشے ہی نشہ ضرور دماغ اثر کرتا ہے پربند کا دماغ ختم کر د میںیکھا ان چالی سالان کا نشائی کی بلا انہیں مسجد بنوائی تھی مسجد امام کھلارا مسجد پیسے والا سی مسجد اس پڑوائی امام کھلا رہا ہوں میں قدرتی اتنے نماز پڑھنے چلا گیا اندھی سورت حال وکھی نماز پڑھتا پیا نماز پڑھدا پڑھدا امام آری دھیری بھن تیری کرام فلانے تھوپتے فلان تھوپ امام بچے نماز شروع ہوخر اس بچارے کا اللہ معافی دن جن نماز کا ہی ہوش نہ ہوے کی اکل آدھی ٹکانی اخیر یہ ہشر ہوا کبلا اس کا اندر آزا رہی سج سن गल गया बस उसे शराब उनकी जिंद ला गल गया मेदा होता गल गया हर शह अंदर गल गया बालक मेरे अगे रोंता शिश्ती आ दुआ करो तेरी मेहरबानी दुआ करो मेरा पुत्र बदल ढाइया मारा थी प्यो हों सुन सी ना प्यो की ना साड़ी آخر اسے دن جام حا یہ ہویا کہ یہ لانچی شا لے گر اس واقعے کو سنان تو کہ بھاویں جتنا پرانا نشے نشہ دماغ تے ضرورت ہے ضرور کر کرتا اور انت آگائے سا ختم کر چکا ہے ٹبی لحاظ بندہ جسمانی طور سے ختم ہو جا ہے برباد ہو ہے وقتی طور پہ ہو جڑی اس لگت محسوس ہوتی ہے بغرکن اس لدت کے پیچھوں ہمیشہ دا آداب اگے کا آداب بھی لے لینا دنیا دی بربادی بھی کس لکل والے بندے دا کم ہے اللہ تعالیٰ جو روکیا ایمان ایمانو مڑ سا فائدہ ہویا کہ نہ ہو سونا رب جو مومنا کا دوست کیوں نہ روکتے میرا بولو سباہ ند تے پردہ ہے دھی بہن کیزت کا خیال نہیں رکھتا نہ غیر نہ اپنی عزت کئی شرابی بندے نشے حالت کے اندر اپنیاں دیا اپنی نال بند فیلی کر کھلوکتے ہیں پھر تے پردہ پہن نال شرابی بندے لڑا کے چھیتی ہو جاندے ہیں لڑتے بڑے چھتی نہیں میں گل ہوئی نہیں وہ جڑی اصل سٹیرنگ تھی وہ کونی بریک اس کنجر دی ایپ کو نہیں اس نہ پیو ویکھنا نہ ماں ویکھنی ہے جیڑا آ کے اس کوٹ مارنے شراب آ سڈے تھے ضلع وہاڑی کی میرے خیال گل ہے تی بندے اتنے مرے سن شراب پی کے ریاڑی شہر کی گل رمضان کا مہینہ سی پتا کی موقع تی بندے ایک دو مطلب مار گیا شراب پیو کئی ایسے ہاتھ ویے جنہاں دوسرے دوسرا مار قتل کر کے وہ چند ایک بندہ اتوں کا بھی گیا شراب دی حالت چی اللہ میری توبہ دعا مگو اللہ تعالیٰ حرام موت تو بچا بچاو دوستو اسی طرح <سر> جوا جوا جی بندے چھت چل رہا ہے بھائی جب ایڈا تھبا پیسوں کا خون خون پسینے دی کمائی یا کسے طرح دی کمائی اور کو جت چگلے کو تر گیا یہ ویلے کا ویلا بہ رہا اندروں پٹکی نہیں اندروں اگ لگتی ہے میں پھر ایک گل ہی منہ چ نکلنی اب کرتا ہی بھی اس بےگرتا آخیا اس اگو بےگر جا آخیا ایسے کی لڑائی شروع ہو گئی مال کا بھی گاٹا جان کا بھی کیا اللہ تعالی روکے نہ کنڈا لانسی بندہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ رحمت فرما کے فضل فرما کے احسان فرما کے بندے کے فائدے کی خاطر بندے نو روکے تو بندہ روکے ہوں قرآن مجید سنو اگلے عذاب وہ آدیف سے مبارکہ بھی سنا نہ قرآن مجید سنو کن نخوست لانتیں شراب کے جوے وے چہین اللہ تعالیٰ خود بیان کروائی اور واب سے اللہ نالا نے جڑے بتے سن انکیا بتانے کے ل یعنی یہ اللہ تعالیٰ معافی دے شراب سے جوا اللہ تعالیٰ دی نگاہ پرستی دنار دے تاں کٹھے رکھے ہیں قرآن ہوں قرآن مجید سنی ارشاد ربانی فرمایا یا من الذین خمر انما الخمر سر ول الستاب وسلام شانو لم تفلے ہو مان والو ام خمرو شراب ول میں سر اور چوا ونساب اور بت او پتھر جڑے پیتے سن وزلام اور رج سمے میں آمال الشیطان پہلے نمبر رب العالمین لال دے واسطے کی لفظ استعمال فرمایا رج سن پلیت نے पलीत पलीती तो किचता कि हक बनता ना बचे कि स्याण जरा पिशाब करद हाथ लबेड़ लवे पखा ना करद हाथ मारी बैठा हो सारे आखना पागल का पोत्र पलीत पर अमरे اللہ تعالیٰ نے گن گن کے دفیا کہ ساریا چیز پلیت نے مومن پاک دا پلیت لگا ہے پلیت تو دو دور ہے مومن دی کوشش ہوتی ہے پلیتی دی چٹ بھی نہ آوے میرے کو کر کے شریعت رسول اللہ دے اندر شراب پلیتے جس طرح پیشاب کا کترا خوہ چوہ پلیت ہو جاتا ہے اوی شراب دا کا کترا خوہ چوہ پورا پلیت ہو جا پرا دا مسئلہ نہیں میں پلیتوں سے حیران ہاں جہے گھر کے اندر بھٹیاں لائے کھڑے ان گھر دا گھر ہی پلیت انہاں موٹ دے گھروں سے پانی پیوانی جائز نہ رہا بھائی سوچنے کی گل ہے شراب تیشاب کے قطرے خوہ پلیت ہو ہے جنا لانچیاں دے, دے بانڈے پاک سڑک جنہاں دے بانڈے پلیت مرو انہاں کھانا کھاؤ گے انہاں دے گھر کا پانی پیؤ گے کیا پھر وہ خود بندہ پلیت نہ آتی خوہ و یا بندہ وڈا خوب وا پلیت ہو جاتا ہے تو بندہ چھوٹا پا کرا سی جا پلیت اس ہاتھ نہیں ملاؤنا چاہیے ملاونا چاہیے اس تک نہ بڑھ پر مسیت خراب کروں کئی لاہنتی لوگ آخر شراب کتنے ہر میں قرآن چھے لکھیا اللہ اقبال دا پتر جوید جو اقبال والد پیارف بلا اگریزی بلا ہے وہ لانتی آخر کتنے لکھا قرآن او میں آس آ پیو اپنے تو پوچھ تو بندے دا پتر واقعی جے تو جی سے بندے دا پتر ہے جنو اللہ آخ دیں موڑ ان کو کتنے لکھے او تینوں دسے گا سورت مائدہ جی کہ سورت سورت معائدہ آیت نمبر نبے تکانوے جی دیکھو کی لفظ الفاظ کی نے پہلے نمبر پلیت نے پلیت حرام نہیں ہوتا کیوں بھی سجل سجل؟ پلیت شاہ حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے پھر میں شہید دوسرا لفظ بولی ہے شیطان کے عمل سے ہے یہ سب شیطانی عمل امل نے کیڑا مومن ہے جڑا شیطانی عمل ہلال آ کے لَعَلَّكُمْ تیسرا لفظ بولے کہیں تم پر تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ یہ تیسرا لفظ پہ دستا ہے کہ حرام ہے کیوں کہ جہی شاید تینوں کامیاب نہ ہون ہو برباد کرے وہ حرام نہ اسی سال ہو دشوئی نا گم لا وت ول بگبا افل خمرے ول میرے سن مولا فرما شیتانے چاہتے تھوڑے دشمنی نفرت بگ پا شراب کے جوئے کی وجہ نال ملا معلوم ہویا یہ ارادہ شیطانی ہے تے شیطان دردے تے عمل کرنا حرام پھر مولا فرما ارادہ ہے لڑائی پوا دشمنی تے پوا دوا سجنا مومنا دکھے دشمنی پانا بھی حرام تے بغض رکھنا بھی جا جا جیزا دشمنی تے عداوت تے بغض پوا والیاں نے وہ آپ حرام نے خودکر شہار چاہتا ہے تھانوں اللہ دے ذکر تو روک رکھے اور نماز تو روک ہی رکھے کیا مطلب جو بال بندہ نمازی نہیں رہنا جو بال بندہ اللہ تعالیٰ دے ذکر یاد یادے نہیں رہ سکتا اللہ تبارک و مالا دے ذکر تو معروم نماز تو محروم نماز فر دے اللہ تعالی یاد فرد جا لا تو روکنا ہو آپ حرام ہوا دا, رک دے ہو کہ رک دے؟ تم رکدو کہ نہ رکتے ہل انتم منت رکدی بات آ نہیں ایمان دسو اللہ تعالی ستا جس کام تو روکے کیا وہ حرام نہ ہوگی ہل انتمت ہوں رکدو کہ نہیں ہو اللہ کا حکم منو اور رسول دا حکم منو مومنٹ سن کے آ کے گا لگ ربا کرنے والے کا حکم نہ منہ گے تو ہو گے نہیں ہوئی جڑا لانسی سور اور رب دا حکم سنگ گے تو کتیا ہونا آختی یار جہے چنگے بندے ہوں وہ احسان یاد رکھ رکھتے ہاں اگر انہیں احسان سے نیکی کرنے والے کا پیغام آ جائے نا سلا سات بسم اللہ بھائی اس میرے نال نیکی کیتی تھی رب سونے بندے نو بڑا کے بندے نال نیکی نہیں احسان نہیں ہوں جیڑا چنگا بندہ سن کے آ کے گا سات بس ملا مولا بولو سبھا نا وار اور ڈرو ڈرو دلیر نہ بڑو رب اگے کچھ نہیں وقت تیر وقت کا انتظار ہے بس وقت آنا ہے میں مٹی کر کے اگلے جہان پہچا دین با تیرے تے پھر جو مکر ہے اگلے جہان دیا سزاوا ہو ڈرو یہ مطلب ہے اللہ تعالی تے جگہ جگہ تے سانوں ڈراؤ مومن پھر ڈرنا چاہیے تقریر بھی اہ جی ڈرا اللہ تعالیٰ جو برائیاں تو چھڑا برا بچا ڈراؤں جدو رب ڈرا من کیوں نہ ڈرے سکیو دوستو اتنے تہارت خان بنے میں حاجت کدا حاجت آئی میں تہارت خان جانا تو اتنے بیٹھ کر رہنا کر سکتا گانے کی سورج دوستو میں جناب دے سامنے پہلو قرآن پاک پیش کی شراب کے بارے بھی اور جو دے بارے بھی ہوں میں چند احادیث سے مبارکباد سن سچی زبان ہے وسالت مبارک تو نکلے الفاظ باہوال نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب متعلق کچھ فرمایا ہے سرکار دی حدیث ہے ترغیب و تریب کتاب کے اندر حدیث دی کتاب کے اندر آپ نے فرمایا مم با ال خمرا فل یو شکل فرمایا جہا بندہ شراب ویچتا ہے وہ خن لیرا کسائی بنے ممبا المرا فل خنا زیرا جڑا بندہ شراب او دا کیا مطلب ہو؟ پٹا لا کے خنویر دبا کر کے وہ لوگوں ویچے یہ مطلب یہ نکلیا صاف کہ نبی پاک دی نگاہ مبارک چیویں خنزیر او شراب ہوں جی خنویر ویچے ایماندار دسو اس گھر کا پانی پیو گے کوئی بندہ خنویر دا گوشت روزانہ بناوے اس ہاتھ ملاؤ گے کہ یارو تو اپنے نبی سرور کی زبان مبارک سے کیا اعتماد نہیں کرتے کہ اللہ کے محبوب نے خنویر شراب نو جہا فرما شراب ویچن والا خنویر کا گوشت ویچن والا ایک برابر ہے تو سن لو جس گھر کے اندر شراب بنتی وکتی ہے اس گھر کے متعلق آخر کرو اے دا یہ خنویر ایک ہو گیا مسلمانوں دا کسائی مسلمانوں دا کسائی وہ جڑا حال گوشت کرے ایک ہو گیا خنویران دا کسائی او کون ہے شرابی بن شراب ویچنا کون ہوں دیکھو کتنے دے کتے ایک شراب دی وجہ نال نبی پاک نے لانا سکھائی شراب دی وجہ کندیا تک حضور نے لانا حدیث دیاں کتابوں دے حوالے ساریا نے کی سناواں کنزل کمبال شریف کے اندر مشک شریف مختلف ہیں، کتابہ حدیث کتابوں میں موجود ہے اتانی جبری فقال یا محمد آس رہا و مس رہا و شارے بہا واملہ متا آ ساقی ہا و مستقی ہا ہزور میرے کو جگری آئے بے شک اللہ تعالی لانت کر دے شراب رہا کھڈ والے موتا رہا کڈو والے تے شراب بنوا والا شارے بہا والا ہا ملا वाला चुक चुक ले भावें ग् भावे आपकल चुक वाला वाल महमूद लाता इले जिंद वास्ते चुक जा रहे हैं यानी अगों अगों कोई उनके को लैन आए والا و اور خریدن والا و ساقی والا و اس کو لے کے پیمن والا ایمان درد کوئی ایڈی لانتی شہر ہے جتے جھے قدم رکھ دی گئی ہے اسے دگے نانتی بنا دی گئی ہے اے سجنا مختلف الفاظ مبارک دگر مانا یہ ہدیش مبارک حدیث دیاں ہدیش دیا کتابوں اور سنگیات دمانا ہوں رب دی رحمت کو دوری جڑا گھر جڑا بندہ اللہ دی رحمت کو دور ہوے گا ہمیشہ کہا چی رہے گا سجنا دنیا آخرت بھی لانتی اس واسطے معلوم ہویا ہو جننے بھی کاروبار کرنے والے کسی طرح شراب ملوث ہو گے حکومت تو لے کے تھلے تک سب لانتیاں دا ٹولے حکم شریعت دا وہ سلام تے جواب نہ دیو لانتی بندے سلام دا جواب دیو ہی دا بنا جی بنا کے اگانا توڑتا ہے تو کن جرباد ہوئے جتوں جتوں لکھتی گئی ادھر ادھروں لانتا تو آدمی گئی یہ مطلب یہ نکلے ہو. پارٹی حکومت لانتی اگاں جدھر پھر شراب بیچتے ہیں پیندے تو کرتے جتنے جیتے کام چلتا جانا اتنے تک لانتی آتے جی سختی نہ کرو اے ہوں میں حدیث باغ سنائی ہے تو شرابی نچوڑ بناو پیو سارے اٹھاو لاو تھارے کتاب لانت آئی کھڑی ہے ہر ایمان دسو سختی نہ کرانت جو آئی کھڑی ہے حدیث مبارک ہے یہ حدیث سناونی چاہیے بھی ہے کہ نہیں اللہ دے محبوب کا فرمان نہیں سنا چاہیے جی حضور کا فرمان سنا رب, رب محبوب نے فرمایا اللہ لانت کرتا ہے مطلب یہ سارے ٹولے ہو گئے لانسی ہوں وہاں لانسی آکیے وہ اگو آخن یار سخت بولتا ہے یہ مطلب اے نکلیا نکلے ہوتے اعتراض اللہ رسول سے پیا کرتا ہے یہ حدیث رسول ہے لانت رب پائی دسیا سانوں نبی پاک نے تے پھر وہ رب نو سخت پیاقد ہے رسول نو سخت پیادا ہے تے جیڑا نبی پاک کی گل پسند نہ کرے او بائیمان ہے یا مسلمان ہے سمجھ آ گئی کبلا اور حدیث مبارک سنو شرابی دے نماز دے بارے نماز دے بارے شرابی بندہ جی نماز پڑھتا ہے بارے من شارے بل خمرہ لب دکھ بل سرکار نے فرمایا شراب پیوان والے بندے کی چالی دن نماز قبول رب نہیں کرابی بندے انج نماز دے نا جی دھکے کسی پاسو تر بھی گیا تو وہ بھی نہ قبول ہو چالی تابا تاب علیہ اگر توبہ کرے آ بس مولا پچھلی غلطی معافی دے اگا نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس سے رجوع فرما ہے اس کی ہاں رجو فرما پھر کیا مطلب کہ نماز پڑھے گا پھر دلوقت اللہ, دلوقت اللہ تعالیٰ ختم کرے گا اگر مڑ پیوگا پھر اللہ تعالیٰ چالی دن نماز قبول نہیں کرے گا فینتا بلہ والے ہی فین آد پتاب اللہ علیہ اگر توبہ کرے گا پھر رب تالا کرم فرماوے گا پھر اس کی نماز قبول ہوے گی جنہ چیر تو نہیں کرے گا ان چیر ما لا اس کی نماز قبول بدبختی دی شہ ہے جو رب درو بھی گیا سمجھ آ گئی نہیں چیز تے واقعی پیار آ رہی ہے دیکھو برکتاں برکت بھی پلانیاں جو خدا دے درو ہی گیا ہاں سودا ان کرنا ہے سیانے بندے یہ کاروبار کرنا ہے کہ کسے در جوگا بھی نہ رہے بندے کرنا چاہیے نہیں یار اللہ دا بندہ ایک نہ جائے رب جائے ہتو پر یہ نہ جاوے جی اگلے دن میرے کو لاہور آ گئے نینٹ والے نماز پڑن والے میں انسا میں جب مرو پینٹ والا بندہ جیڑا ہے اگلی سفت نکلوے پچھلے بندے دی نماز مکرو ہو جاندی ہے کیونکہ بندہ آخر ولتی پھردی نگاہ جڑی وہ پہ جی ہے تو جدو تو سن سجنے جانے جی تا وا کوئی شرم کرو تو خدا دا نام جی پیشا مریا کرو او وہ اگو آتے ہیں انتری آو تے ورگے سخت مولوی بھی جڑے نا وہ نماز سانو سنا دین گے میںا ورلہ نمازی اے بڑے ہی نا دی پینٹ نہیں چڑ سکتا مگر مسجد انگریز نو نہیں چڑ سکتا اگریز طریقے نہیں چڑ نو لیکن خدا لوگ چڑھ دے سا مکھیے نہ پینٹ نہیں چیٹے نہیں وڑا گا جیڑا کنجر نمازی ہوی ایڈا لانسی अंग्रेज की पेंट ना छेडे तो मसीत खुदा ही छे इस सुअर का बच्चा रब के घर आवे ना जावे गिरचे मैं जनाब जी बड़ी मेहरबानी रब का घर तू तुआ आखी बलाई मगरू लथियां एक कोई बंदर दयावाल किए आई खुदा बंदा मूमेंट तो है ना जोड़ा सुने समझ گل نجائر آئی یہ نجائ چڈا گا سور جڑا آ میں خدا در چڑ دا مگر اس کو نہ اس مومن کی سمجھ آ رہی ہے میں خدا گھر چھڑا شراب نہ نماز خدا قبول نہ کرے قبول کرنا ہے کہ جو کیتی اس اس اجر دین سواب دین جا وعدہ ہے کہ اگر میں نماز میری بارگاہ سہی ہوئی تو میں اجر دے سا جنت دے سا وہ اگاں قبول نہ قبول ماری گیا اگاں اجر کو سمجھ آ گئی میں کہ نہیں آئی توجہ بولو سبحان اللہ ہوں ایک اور فرمان سالت سنو وجهه قبلة سبحان الله الله الله تعالى وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله باثني رحمت للعالمين وما امر امي عز وجل بمحل ماذب والمذام حالا فربی افزا اللہ بے عزت ہی لا یشربن آبی جرا تمن خمر اللہ سکھ من خدی ملا والا جتر کہا مخا فاتی الا سکے ہزور فرمانے نے مینو اللہ تعالی نے سارے جہانوں دی رحمت بنا کے بھیجیا ہے مہارا ربی بے محکل مال مدا اور میں حکم کیانگیاں توڑ دتم کر دحبوبا ختم دے ساز واجے ختم کرتے مسلطی ماں محمد بن ہمبل کے حدیث سے مشکات شریف جیڑی سنانا پیا سمجھ آ رہی نہیں رپی حادثہ جل مزام ساز مزا میر دل ختم کر اور واقعی میرے محبوب مڑ مکائے اللہ تعالیٰ سونے محبوب نے ساتھ مکائے یہ دا ربد ہو گیا اس حدیث جی نے کہ سال کوئی کوئی کباہت نہیں کوئی برائی نہیں ساج تھی کتے کتنے لکھا حرام کتے لکھے نہ جائے آ حدیث مشکال شریف ہے کی؟ بھوتم کرزاں بتانا بت بھی نویت سرکار ختم کر دے تے ساز بھی ختم کر دے مان دسو بت کھی لالت ہے نبی پاک نے سازا نال رکھے سڈے رب نے اپنے حبیب نیو بت بن کا فرمایا اویم ساز بننے کا بس سلیب سلیب نہیں لٹکا عیسائی کانٹے دا نشان ہے عیسائیاں دے گاٹے لٹیا وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حضرتی سال اسلام سولی تٹیا لٹکایا گیا سولی چڑھایا گیا وہ پھر سولی جڑائی جائے تو تصویر بندی نقشہ بنتا ہے ایویں دا نقشہ وہ بڑا کے گل چکتے ہیں وہ سلیم فرمایا صلیباں بھی ختم کرنے ٹائی فرمایا ہے نا ٹائی یہ صلیب دی مشابہت خود صلیب نہیں صلیب دی مشابہت نقشہ یہ بھی انہ پیش کر دی وہ گل گوٹو روس کی مشابہت ہاں فرمایا اللہ تعالی فرمایا سلیم سلیما یہ مطلب صاف ہی نکلا کہ اللہ تعالی محبوب سرکار سنگت وال پسند نہیں فرمانے وہ سلیب مکاوا بیٹھے جڑا سکولی طبقہ دی یاری سلیب وال مطلب ہے یہ لانتی نبی پاگلے سلیب والا لانتی سلیب والے چوڑیاں رل کے تے اے بچا تھڑے نے پھیلاو آئے تھڑے آتے کھوجو میرا نبی فرمایا میں خلیب مکام اور سو جب حضرت سید عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آنا ہے آپ نے آن کے دنیا تو صلیب مکا دین سور جڑا عیسائی کھانے خلوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام مکا دینا ہے. کوئی بندہ خلوی نہیں کھا سکتے تھا. شراب نے اعلان کر دینا کہ خبردار شراب نہیں چلے گی شراب ہی حضرتی سولہ سلام آن کے تاکہ عیسائی سمجھن کے اصل جھوٹے اور سچے اب حضرت حرتی سا دارے مارتے سا اسے آن کے سارے کمہ کے خلاف امر جہلی سرکار فرما حکم فرمایا سارے زمانے جاہلیت والے کام ختم کر دے جو آتا اور جڑا یہ رنگ کی بے پردگی ہے نا رن دا غیر مردہ نا لانا جانا بیٹھنا بولنا چالنا بے پردہ رہنا یہ سب جہلیت دا کام ہے اسلام دا نہیں اسلام قرآن کا جر اندر مہر دیتی اللہ تعالی کہ عورتوں دا بے پردہ رہنا غیر مردوں دے اگے آنا یہ جہلیت دا کام اللہ دا ہے اللہ سونے لفظ سانو بیان فروا چرشاد فرمایا والا تبر تبر جا پہلی پہلے دور جا عورتو اپنا سیب سیگار اپنا ہوسلو شکل مرد نہ کرو یہ موٹے لفظ قرآن دستے نظر دورے جا لیت بے پردہ مردان کے اگے منہ کھولے باہیا سیور کھلے پکان دیا فردیاں وہ ایمان نال دسو چاہلیت والے کام جس بندے چاہ جہلیت کا سبق جگہ بندہ دے گا وہ جاہل گا یا ہوا بولو جاہل گا تو مڑ سکولوں کام ہوں گا ویکھ لیا جی صبح صبح ہونی ہے تو سمر سمر کے بان کھ کے سروس ہو کے گھر سفائی اتھا ایمان پیو آخبر کے منہ کھ کے تو جناب جانیا پہ میں پوچھنا نقشہ سارا جہلیت ابو جہل کے دور پر پیش ہو رہا ہے نہ تعلیم رکھی کھڑے اچھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی کرم پور پر نانا یہ غلط غلط سکول کدی نہیں آکھے گا پردے, نہ واقی, واقی. نا نا پردے نہ صرف کوئی پیو ماں وہ جنا دہالے وہ اثرات تھوڑے تھوڑے کھلوتے وہ آخری مرے پردہ کر کے جا اگوں کلر نہیں آگوں سے کپڑے لاضی بہتری آج جہاں آج کپڑے لا کے جا جا ہوٹلوں جا جا نچدیاں جانیا پھر भैले दिन बुरखे पा के गई सर एक कपड़े थोड़े लाए सर ना सकूल का कम हौली हौली ला आौली हौली हौली, हौली। टोपी वाला बुरखा लाएगा टोपी वाले तो कला काले तो दुपट्टा दुपट्टे तो दुपट्टा बनारसी थले तक इच्छे आ जाएगा कभी उतर जाएगा कभी सर पे कभी उतर जाएगा कभी सर पे आ जाएगा جنابی میں کپڑے چڑھتے چڑھتے میڈم تیار کر ہی لیں گے وہ مڑکوار کی بچی ہوتی بولا وہ ہولی ہولی کام کرتے تھے میں قسم خدا بھی کر کے اگر پوری دنیا میں کسی سکون کی کتاب پردا دا سبق مینو بخا دو میری زبان دکان کوئی مائی دال اگر روئے زمین کی کسی کتاب خالی اتنا بخا دے کہ پردہ اچھی چیز ہے میری زبان والے پردا بہت بری چیز ہے یہ بہت خراب ہے یہ ترقی کے راستے میں روٹ ہے تو کپڑے لہاو راو سکھاو تو چکلوں تو بہڈے ہوں نال دسو ایک بندہ آ کے میں چکلے چی آنا پردہ کرا کے چی چکلے آنا تے لیکن کرا پردا جانا میں روزانہ مول صاحب میں چکرے کے اندر بغیر پردے کو کبھی نہیں لے گیا دونوں مطلب آخر کتے کا پوترا کو پاگل نہ اکل نہیں لاج کر کچھ آئی چکر پردے کا کیا کام ہے مطلب سبق بچری پڑی مڑ پواہن کا مقصد کیوں کیوں آخر کیوں یہاں پی شرط کیوں خبردار کرنا کیوں سر شرط نہیں سرور آیا سڈے ٹیکنییکل کالج لاہور کا اس دورہ کیا उस आखिया जी चार हजार रुपया देंगे उस लड़की जी मोटे न मोटा रला के बगले चार हजार रुपया महीना हदरत जी मैं जी आना कि लोग क्यों गली आते हैं हूं जिंदिया चार फी उस कंजर न कमाव की लड़ है भले کتنا بن گیا دا؟ دھیاں دی دا. اچھا دھیاں دا جی آ جانا وہی فیکٹری کھل گئی اچھا میں آنا کہ سکول والے دھیاں کا نام زیادہ کیوں لکول والے پر لگا مشین رپیے لکھتا چوکھا نہ لگو تو چھیتی باہر لیاؤ تاکہ مشین چل آپ نہیں کر سکتے مرے چار ہزار روپیہ مٹی دس کی کرنی باقی ایڈے جہل بندے تھے بغیر سی دا پتہ ہی کوئی بالکل بغیر سی جہل لوگ तो खुदा ना बंदा पलीत बंद गटर चो निक निकलिया बंदा गटर चो चूड़ा जो निकल के आए तो वो आखे कि तू जहले जो कुछ गटर के ना तेन पता ही को اگلے آخنا چاہیے ہے الحمدللہ واقعی نو پتہ کوئی نہیں ان رکھ اپنے ہر وہ آخ چوڑا آن خونا سودا ہے تین تے پتہ ہی کوئی نہیں وٹامن ہوں نے تین تے خبر ہی نہیں ہوں جا سمجھدار بندہ انہیں آخنا تیری مہربانی اصل جہل سیو مبارک جلد مومن واپسی برائی تو جاہل ہوں گے اسنو کی کی رنگ ہوں جو کرتا ہو جو اس ہمیشہ بغیرت بئیمان سے کافی جاننے ہوں کیونکہ جو دے نے خدا دا بندہ اللہ تبارک مت قرآن پا کے فرما د مومنا دیاں ہمیشہ برائی تو بے خبر ہوں نے الغافلات غافلات دمانے بے خبر کیا مطلب دیاں دیاں دیا جہاں آدی وہ برائی تو اکا بےخبر آدی پاک پا تیار معلوم ہو معلوم ہوا ہر شہر جانے واپسی جاہل کا جہی بغیر تھی وہ جانتے سان اس کا پتا کوئی نہیں آسان جانیے بھی کدھے واسطے گہ وہ جانے جنہیں گہ کھانا ہے آپ کھانا ہی نہیں مڑ جایا کیوں بندہ سڑک ایک بندہ تھی تے سڑک بندے شرم کر اٹھ کپڑے پا آندا جاؤ کرو گا تو کبر نہیں آتا بندے جی حسن نیاز مند لوگ ہے نگے उओ हाले इमान नाल नंगा कपड़े तूर बड़ा बेईमान बंदा तेन हया ही नहीं आती कपड़े पाए फिर मैं वह लालसी उल्टा चोर कुतवाल को डांटे अगों बोली दुनिया यह नहीं समझती भी लांसी کوتی کا خیال تکھے کتی کا خیال تکھیں بہن کا میں رکھا میں جاہل تی کا رکھے کھوتی کا رکھیں تو, تو الٹا میں جا دھی کا خیال رکھی کڑا کیا دھی جی وہ کتی کھوتی برابر بھی نہیں کتی کھوتی کا دھیان پورا ہون گلا سلسلے رکھنے دی دی. بزرگ نے شکاری بندہ نا شکاری بارلے کا شکار کھیل والے ہرنا شکار کھیل والے شکار کھیل والے بندے سر آدھے وہ جناب نہ اپنے ڈیری دائفل لے کے بیٹھا ریفل سارے بزرگ اس خیر ریفر کلو ہی بیٹھا اس آخر جی تمہیں پتا نہیں آ کتی تو وقت آیا یہ بننی کھلاوا کتی بڑی نسلی ہے تو شکاری ایوارا کتا نیڑے لگے نسل خراب ہو جانی ہے اتنا شکار کا کام لینا ہوں اس واسطے میں پہرا دیڑا تاکہ ساڑی کتی کی نسل محفوظ ہو نسلی خاص کلور ہے وہ دا, دا. لاک ہے وہ شکاری پیار شکاری دا کا شکاری اور جناب نہ دیاں گزرا تر نکل بن سمر کے تو بزرگ پوچھتے ہیں کدھر پی سب سکول پی سارے بزرگ نا اس نا فرمان والا شکاری جانا جاس مچھان والا ادھر جناب رائفل بیٹھ رہا رائفل بار بار خڑکا ادھر ادھر نےڑے کوئی نہ آئے نال بیٹھے آپ فرماندے نے کہ یار ایک بزرگ نے شیر لکھے آ کے تین سنا وا اگو آ جی سناؤ آپ فرماندے نے سرکی اچ گا کتی بیٹھی گڈا جان بدھی بیٹھی جتی اگو رکھی بیٹھی جی ویک لو گیٹھی جتی اکو رکھی بیٹھی دھیر سکول بازار پی وی تڑیا مچا مکھی بیٹھا جل تے نسل گندری ہو جار نہیں کھیڑتی اگریز بھی جاند لانتی انچ کرم احرا کی نسل نہ خراب کرا جی ہوسل خاص شرم ہیاں نکاح والی ہر تک راح والیاں اپنی عزت گیرت بچا والیا پھر ہوسل مرد ان سلاح الدین اجوبی ورگے ہوں ا کرل کر خرابیمتی نسل جہی ہے نا وہ ردی بن جانی ہے نہ سلاح الدین اجوبی جمن گے نہ محمد بنقاسن جمن گے مڑ امران خان ورگے آوارے کتے ہی ہو گے تھان کے تھا پوشڑ ماری رکھ گے फिर खोपड़ी इंजूलट जानी जेगा गल भी बहन की इज्जत बचाव की आखिए सू बेगैरत समझे जी मुंह तो बोलता पै मेरी गल नहीं समझे मैं आना होना कि किसे आख्या दलिया कभी गुस्सा आना आखिया असं एडे भी बेगैरत नहीं بھی تھڈو آئی نا بڑا آخیا کدو آگے جب کوئی غیرت کی گال کرے نا وچوں لنگ جائیے ہوں وہ دورے ہوں غیرت کی گل کریے نا اک بڑھ جائے آدھے بغیرت سمجھی وہ بغیر سمجھی پہ آخنا پر نسل جو خراب یہ اواری کتیاں دی نسل ہے ہاں اواری کتیاں دی نسل ہے شکاری کتی دی نسل خراب نہ ہو داہل میں مثالا کیوں دینا ہے میں تو یہ دس بھی رب کتا بنایا کیوں ہے سور بنایا کیوں گیڑ بنایا کیوں بگیان بنایا کیوں یہ جتنے حرام جانور ہیں اسان کھاونے تو ہے پھر کیوں بھی کھاونے میں تو کیوں بنیا مثال کم کردیا ہاں جیڑا بندہ بےغیرت ہو جا گردو پے اسے جا گدڑا جڑا رال ہوے نہ जेड़ा हो मकर आने ना मुराद लूमड़ी आई चला की रखता पक्का लूमड़ी का पुत्र है आखिर जो एवनिया के उ लड़े ना लड़े दुनिया के उ लड़न जे बंदे आपसे दुधन आते कुत्ते ने कुे हड्डिया से लड़न दे अल्लाह का बंदा एक जानवर हैं बहड़े सिफत बहड़िया बहड़िया सिफत बंद पता लगे बहड़िया बैड़े जानवर की जब गल करो आखसी जे जानवर बैड़ा है तो हंधा काम मेरे बेच मैं भी तो बहड़ा हो जे जानवर होंगे ना तो बंदा आखना थी मैं जो प्या करना ठीक प्या करना आखना थी सही है अल्लाह तला जानवर बनाए ताकि बंद पता लगे जेड़ी सिफत मेरे चानवर चानवर जी सिफत मैं जानवर लिहाजा नफरत होगी बचेगा अखाता करके चंगे बंद वास्ते चंगिया सिफत मिसाल जानवर देंगे ने चंगे जानवर दियां हम मसलन बाज है बाज, बाज। جاندھ باغ شاہی وہ کاب اللہ اقبال اللہ دے ولیا نو شاہین شاہی آخر کیوں شاہین شاہی آخر کہ شاہی ایک صفت ہے ایک صفت ہے کہ وہ زندہ دا شکار کرتا کدی نو کا واگ مردار سے بیٹھا نہیں ویکھے گا مومن بھی ہمیشہ زندہ رب دا طالب تالب ہے مومن مسلمان کامل اللہ وہ کدی دنیا مردار سے نہیں بیٹھنا دنیا مردار دا طالب نہیں ہوں اللہ ما اقبال مومن کامل نو آخد شاہی جیڑا ہے سڈے ورگا بائک آخر کان کتنے باقی اللہ تعالی نہیں خدا دا بندہ رب دقیت ویکو فارمی مرگے فارمی مرگے اینڈ فارمی ککڑیاں یہ پہلو نہیں س بعد کیون جو پہلو یہاں فارمی ککڑ ککڑیاں دیاں سفتیں رکھ والے بندے کو نہیں ساتھ؟ جیوے بندے فارمی سکو والے تیار ہوئے اللہ تعالیٰ ہی ککڑ تیار کر سکے تو کرایا بھی انہوں کہ لوگ ادھر اس فارمی نو رکھو ادھر سکولی رکھو جی برابر نہ نکلن تو موڑا کھائے میں پور موضو ل آ چڑیا لاہور چارمی مرغیاں کڑیاں کا پورا ایک موزو لیا میں لاہور جوہر کون جس در پورا فارمی سابت کیا میں سکول والے ادھر سفت ککڑ کی ککڑ کی ادھر ایک سفت تمہوں سنا دینا فارمیکڑکڑیاں جڑی کپڑے کدی پورے نہیں ہوگا نا تسی ازما کے ای دوروں ہوگا نا تی اینا دا پچھا صاف نظر آ جڑے یہ فارمی ککڑ کوکڑیاں نے جہے دفکین کڑیاں تو تسا ویکھو قدم خدا دی کپڑے پورے جہے ساڈے دیسی بندے نے نا یہاں کمیس کپڑے پورے جہے آ سکولی پچھا نہ رل گیا کہ اللہ کا بندہ رب تالا کے ساتھ کی رب بچوں تین سمجھا جی میں رب خدائی بڑھائی اس طرح اللہ نے دین بنایا جہا خدائی آئے وہ روح تک شراب کی پوری طرح سمجھنا بولو سبحان اللہ چاہلی ادھر آیا تھا رنا یہ ہے بے پرد اگلے پردے کے مخالف مڑ سمجھ لپ ہوں کان ل کان بھی جانے بندے ہی پہ جاتے ہیں لاہور جنا ہسپتال آیا پیا وہ سارے درمیش گیان آیا پیا ان دیا اکان بھی کوئی نہ کن کوئی نہ اس آخر جی میں بس اج بٹن دبا کے نال لایا کن ہی اٹھ گیا اکھان دتم ہو گئی انجے نہ نماز جوگا رن دتا لانچی میں کسی میں ایک چیشتی خلاف بولنا مرو استعمال توں کیوں کرنا میں کو مرو میں گند چارنا تھوڑوں کھڈن کی خاطر میں موترنا یہ منہ میں کرنا ہاں میں چاہنا کہ میرے کول اگر زندگی ہود والی ہوی پاک وہی سادگی ہوے اوے مکان ہوچے کھلے ہو جی وہی وہی اللہ تعالیٰ دی محبت ہوے مارفت ہوے حب ہوے وہی پاکیزگیاں ہو جی وہی پردے ہزار ہوی ساری گل بات ہوا لگا ہوئے ہون کھے اکان لیکن ساڈے اندر اللہ تعالی کا فضل ان ہو ساڈے بندیا ویخ کے مولا فخر کرے فرشتو کوئی انجنا بھی ہے نہیں سمجھ آ گئی کوئی نہیں اس کو پسند کرنے گھنٹے واسطے لبڑے پھر نیا. ایمان لال یہ جی میں گیڈی آ جانا میں تسے آنا کراں میں جنگل جا پوا تے اپنا وہ پرانا حال بنا لوا تو تسان تو گئے تھا بٹھا کھول آ میں تو جاتا تو تے یہودی بٹھا بھا چکنا اے آ جانا تو جانا خدا دا بندہ اسے برکت نال پتہ نہیں کن بندیاں دی زندگی بدل جاتی سڈے پاک نبی دنیا میں آئے لیکن آپ دنیا کے نہیں کیوں ابو بکر کٹنا حضور نے خود فرمایا مال ابلی دنیا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے اور دنیا کو میرے ساتھ کیا تعلق ہے کیوں ارش بھی مخلوق فرشتے فرشیاں نال جو بیٹھی ہے کیوں بیٹھے محبوب رب جا سک تیرا میرا تو تھوڑا تھا کیوں رب تھلے ابھی بات تو جنت جاویں پچھلے رہ جان تا اس دنیا دی جانا میں کھ کے تے جنت لگی کہ کوئی نہ لوگ ہوں بے سمجھ آتے سونے نبی سرور نے فرمایا وا حال فربی وی لاش رب آبدم جراطمت من سدی سرکار نے فرمایا میرے رب نے کسم کھایے کہ مینو اپنی عزت کی قسم ہے جڑا بندہ شراب کا کٹ پیوے گا میں انوی لوکا پیپ گندہ خون سڑیا انہوں ضرور ان گا کیا مطلب جو توبہ دنیا کر کے نہیں گیا اگے سونا فرماندہ والا یا درو کو مالس اللہ تو ہوں میں نے سے سونا رب اپنی عزت کی قسم کھا کے فرما ہے میں رب تو ڈر کے شراب سچ جائے گا ہو اسک ہونا دا خاص مشروب پلاوگا جنت دی پلاوا گا رب عزت دی قسم کھا کے آخر شرابی گوٹ بھردہ جہا جٹ نشا اس ضرور لذت تینو محسوس ہوں پر جلی دا پوترا یہ بھی اگوں اندازہ لگا بھی سڑیا پیپ تے خون ابلتا کھولدا جہانیاں کا کر کے رب دا بھی تصور کریں پیسے سمجھ آ گئی دی۔ بس یہ توجہ تھی اگلی کیڑی کردہ اگلی کہ اللہ کے فتح ماحول بن گیا خدا دا بندہ ضلع پانچ پانچ بندے اور خطاب سننا آیا نہیں جلسہ ہے ضلع خوشاب تو بندے آئے ضلع خان تو بند آئے گی دوروں بند اور اصر ویلے سے پہنچنے شروع ہو گئے کیوں انہوں نے کچھ لبتا ایمانال دسو میرے خطاب کی کچھ ایس خبر کچھ تگڑے تگڑے بول دیا پتا نہیں جہاں گلوں کا میں اور پھر سنو سودا بھی کا تو ہوگی مفت سستا شبی شہد آبادی ورگے سودا بھی نقلی ہے بھی ہزار پی ہزار تی ہزار سیال شریف دربار اس دربار دا خطیب بلایا گیا خطیب بلایا گیا ایک جگہ شمس رام جی وہ گیا پنڈی بٹیاں پنڈی بٹیاں ضلع آپسہ باد اتے گیا किधरे तय किया दस हजार से दिता पांच हजार थाने जाके बैरी है <laughs> पूरा करसो उठागा नहीं करा हूं। जी कुटी जी <laughs> नी कर तो परचा कराऊंगा भी परचा कियदेरा इना ब खोलिया सोच भी गल यार कोई लालत छा गई है उना, उना दीन उन्हना बईमाना देना है, है? نفیا دین بغیر لحاظ تو کھا لے سو چان, چان کے چھ مار مار کے سودا دوا دوا بھی سستا نہ نلو گا کہ بیٹھا اللہ کے فلن لال تی پتا ہے گل خری بھی کردہ بندہ گل سی ہے سمجھ آ گئی نہیں دعا کرو اللہ تعالی حضور کے گلاموں دا صدقہ سانو حق میں سمجھ بھی تو آ کر سال کا تھا کہ میں کچھ سنا بیٹھا یہ ایمان آے نو نصیحت کام آ जोड़ा बेईमान बंदा है ते जो तो स्याने आते हैं कौड़ा जो वेखू पाई जो चीनी पाई जो चीनी चीनी के बदलने की उम्मीद रख बजुर्ग फुरमाते हैं एक बंदा थी वो जा रहा अगों ना एक बंदा बकरी काली काली बकरी में बर्फ पे मले اس آ کہکو خیر چملنا پیا اس کے چٹی پیا کرنا اس آرے یہ برف کالی ہو سکتی ہے یہ نہیں چیٹی ہونی یہ بنی ایے بےمان بندہ جہا ہے نا یہ جن برف مارو یہ چا فرحان کادری کے بارے میں تفصیل فرمائیے کوئی بھی بےریش لڑکا بے داڑی خوبصورت نات نہیں پڑھ سکتا راگ نہیں بند کے لا سکتا سر نہیں لا سکتا نو بار بار ویکھنا حرام ہے اچانک جیویں کسے لڑکی دے چہرے تے نگاہ پی جاوے اچانک تے معاف ہے دوسری پاؤ گے تو گنا آئے پکڑ ہو اسی طرح خوبصورت لڑکا لڑکا بریش جاس وی پہلی نگاہ پی گئی ہے پائی جرمے فورن پے فران جا اٹھا پھر وہ شیطان کولا چھوڑے ساویا پگان والا جڑا وڈیرا ہے سایا پگان والا اس تو جا پڑھ آلہ حضرت فرمان چھوڑ دا چھور داونا راگ لاونا حرام उस, उस, उस جس محفل چو اس محفل جانا بھی پھر وہ میک اپ کر کے آئے ون سبن پھر جن ٹرکی لوگ آن سارے کٹھے ہو چلو ویخ ہاں ضلع میاں والی بندے چکا میں پرسوں گیا میاں لکھوں گیا اتنے من بندے دسیا انہوں ٹرکی جہے سن نہ لاؤ بعد وہ چکن لگے سن सटेको चुप क्यों नहीं उठू सर उन जे बागारफा मारिया जल्दी गड्डिए फटे बंद की नहीं क्यों लह जाऊदा तो प्यों गल है जो अपने पुत्र का मूह वेचता फिर दा। حضور دی محفل دے اندر یہ بدماشی اڈو آخنا ادھر آخنا ہے ملاپ کی محفل ادھر لاڈے بازی ہے لانت نہ پئی اس محفل پئی سے نہ رکھن گے رحمتوں کی بارات رحمتوں کی بارش اتے لانت دی بارش ہونی ہے جیتے نبی دی شریعت دے مخالفت رحمت دی بارش سے اس محفل سے ہونی ہے جیتے مستفا کی شریت مطابق ہو ہوں ہاں نور وہی پڑھتا نا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے پھر پا پا ہزار لاکھ لاک روپیہ اس کی فیس وہ لوگ بکری آرام دیہڑی پینٹھ ہزار لیا دن والے بھی لانتی لین والا بھی لانتی ایکو جہ سور کٹھے کر شریعت دو دشمن تو شریعت جن دنس گئی یہ بدکاری بس ساری دیہڑی سے لوگ فلم نگیا نگیا فلم ویکھنے جنس پرستی سبق سن پڑھنے انہاں ایڈا کولا شور ویس کے تو انہاں کی خیال کرنا کسمی آ کد جا کے ویکو اتما کے ویسو تو ہم آیا او تھے او تھے تنگ ہو گیا منڈیا ایسا انہوں چیڑیا آخر یہاں کے لوگ تو بہت من کمی ہے منڈی احمد جان لو منڈی ہی آدمی سپال پور ضلع اکاڑے بارڈر کے اوپر उत्तर मैं तुम गवाह पेश कर सकता इना मु छेड़ है कि लंसी आप आखन लग पे कि यार यहां के लोग तो बहुत बड़ा तमीज है मैं तू बने में लैन आया फिर उतरी का यहां के लोग बहुत बड़ तमीज है कराची आे बड़े तमीज आए में पूरा <laughs> वो थो कि शहर में छे मुड़ भी कुछ चाहते ہوں پتہ بھی کراچی کلا خدا قہر حال نیت بارہ مہینے لڑائیاں ہی لڑائیاں قتل و قتل دو فکرے ادھر لکھے نے دو فکرے ادھر لکھے रिश्वत सूद और रिश्वतान एक गल करा खुश लोग कहते भांग तो पलीत कोनी ना शराब पलीत ना यह मसला बर हक है कि भांग पलीत नहीं यानी भांग बूटी अगर दिग पई पानिए पानी पलीत नहीं होगा लेकिन इतना मैं कर आखा कि भांंग बूटी कोई जानवर नहीं जे खाता بلکل ازما ویچ لو میں گیا گجرات کشمیر دلاکے ادھر یہ فائد آم ہے نا سڑک بڑی پہ اتے میں بوٹی بڑی خوشبو والی ہے دوروں خوشبو ہوں دی. تے ساوی بھی بڑی میںیکھیا بوٹیاں ساوی کڑی اساوی کھوتے بھی منہ نہیں لایا میں پھر اتنے ایک بچے بندے میں یار یہ کہڑی بوٹی ہے ایڈی ساوی کھا دی کھڑوتی کی گل وہ منڈا سی چودہ پاس جہاں بیٹا نہیں यंघ बूटी है तो नहीं पता मैं नहीं यार हूं मैं पहली बारा वेखी यह बंग बूटी मैं यार इन किसे खादा। आँ दैसे जानवर ही नहीं खाधा आता जानवर की पता इ है नशा है कि नहीं <laughs> मैं आख्या पुत्र नशे ही खोते नालों बैठ है भी जानवर पता भी नहीं नशा है पता नहीं मुड़ भी नहीं खाता दो लत्त मलंग जड़ा है इस कमजोर पता भी है बी नशा मुड़ भी नहीं छवें सन बंगई बंगई सर ना इवें जा रहा है सफर से रस्ते के अंदर आ गया कलर कलर سارے ہوگئی لنگوٹ کٹ تھے نا لگوٹ مرو خیال نال بڑے دریا گیا منہ کلر بڑے پیا, پیا مرے خیال مت ڈب جا میں خیال نہ مراد جنہوں نے ایسا بھی پتا قسم خدا دی ہر نشے والی چیز نبی شریعت حرام ہے ہم نے ایک مدرسہ کو چھت کا سامان دیا تھا اس وقت اس میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جا رہا تھا بلکہ اس جگہ پر شرابی لوگ آ کر شراب کی تھی, تھی کہ کیا آپ اس چھت کو اکھاڑ کر کسی اور مدرسہ کو دے سکتے ہیں یعنی اب قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہوتی دیا تھا اس وقت اس میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جا رہا تھا. تو سوال دیکھ والے آخر جب دا دا. آخ دا اسا پیسے دیتے نے تو اسلے قرآن پڑی کیوں نہیں آخو بھی قرآن اتنے شروع کیا قرآن پڑی اسا پیسے دیکھ لے ہوں اتے قرآن نہیں پڑی شراب پی بالکل حق بنتا ہے کہ اتو پہلے نمبر تے اگر طاقت ہے طاقت ہے تو شراب بند کرو برائی بند کرو قرآن جاری کرو تاکہ تے غضب ناک ہوئی پی وہ سے مڑ دعا اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر پٹ پٹ کے نہیں اگر نہیں تو ان شاء شرابیوں جی شرابی تختہ پلٹ دیا گے اٹھ دس ان شاء انشاءاللہ صبح تو دیکھیں گے شراب پی لوگ میں تمہیں یہ درخت سنو میری تقریر جلال پور جٹا ہے ضلع گجرات دا جلال پور جٹان شہر ہے ضلع گجرات دا اتے بزرگ کے دربار سے میلا لگتا دو چار بندہ دو سو بندہ تھا لگا گیا ان آخیا جی مولوی کا سپیکر نہیں چل سکتا آئے آج کو بعد کنجرخانہ بھی دربار سے نہیں لگ سکتا میلہ بند کر دیو. نو لکھ کے دینا پیا کہ میلا ہون نہیں لگے گا تصا اپنی تقریر کرا لیں مسلمان آ تو تم جائے میں سنیاں اٹھ پوے نا مڑ تیرے اگے کوئی پہال نہیں لگا لیکن تیرا اٹھنا تیرا کام ہے تیرا اٹھنا بھی بڑا اور ہاں ہاتھی کا اٹھنا سوکھا ہے پر تیرا اٹھنا سگریٹ کئی آتے ہیں بھی سگریٹ نہ یہ تو پخانا نہیں آتا ان محمد انور بہت ہو گیا راجپوت بہتری جدوکٹ نہ خبردار تمباکو نوشی دل کی بیماری صحت کے لیے مہنگا ایک آدھا جی کی کریے پخانا ہی نہیں آتا میں دکھنا چاہتا کہ سگریٹ تمباکو نوشی یہ بیماریاں لا ہوں پکھانا نہ آونا یہ بیماری ہوئی کہ نہ پیوے نہ پیوے تو ہوں ساڈا بغیر پیندے ساڈا پخانا نہیں جو پیندے آپ آ جا ہوں جا چکل آخ دے پانا روک گیا تو آپ ہی روکی تین کتنے آخر آخیا نہ پیتا پخانا بھی سوکھا رہنا سوکھا رہنا پخانا ہی بند کروں یہ قوم سال ترقی کر دوں گا سوتے ہی بند کروں جنہ چیر تو سب میرے تو سگریٹ نہ لو میں ایمان دس کھوتے کا پخانا سوکھا کتے کا پخانا سوکھا سکھے کا پخانا سوکھا ہر ڈنگر کا پخانا سوکھا سگریٹ والے کا پخانا اور اس چمل نک تی بیماری لائی پھر نہ مرے تا کر کے قتم آپ دشمن جہنم دا بالن بنتا جاپ موسی کم اپنی بربادی چلا جہنم دا بالن بنتا ہے خان دلالے, کوٹلی نجابت چک تیرا فاج میرا جلسہ ہے میڈیکل آفیسر اتوں کا سرکاری ہسپتال دا میری اس تقریر سنی اس کو زمیر جاگیا اس پھر جناب میں آخ آخیا چیشتی صاحب آ میں تھوڑے تحفہ لیا میرے ہاتھ ایک تھر تحفہ لیا دوسری گل یہ میں وہ ملازمت ہی چڑھن لگا جس ملازمت اپنے مسلمانوں برباد کرم کرنا پہ بیماریاں لاؤ کا بگیرتی آ کے میرے میں تقریب سنی ہے میں چڑھتا بس وہ اپنا مال ڈنگر کام کرا لیکن میں بغیرت بن کے بئیمان بن کے اپنی قوم نو نرباد نہیں کر سکتا امت, امت اخبار امت اخبار کراچی کا ہفتہ اٹھائی محرم الرام چودہ سو اٹھائی ستارہ فروری دو ہزار سات کا پولیو کے کتریا کے بارے اتوں دے ڈاکٹر کراچی دے عرفان غازی ڈاکٹر کوئی ابد اللہ کوئی ڈاکٹر دے کراچی دے انہوں نے یہ مضمون چھاپے نے اخبار دیتے ہیں اور وزارت صحت چیلنج نیلنج کیا وزارت صحت چیلنج کیتا ہے کہ تسان ثابت کرو کہ جہے پولیو دترے پلا پیو اے بیماریاں لاون والے نہیں وزارت صحت دا منہ بنتے ہالے تک جواب نہیں ڈاکٹر نو دے سکے پہلا کیا ٹی کے بیمار کرتے ہیں یہ تاکہ کیا پولیو کے خطرے انسانی نسل کی افزائش روکتے ہیں کہ نسل کو جمے ہی افریقہ میں خطرے کے ٹیپوں سے ایڈز پھیلایا گیا مسلمان ہیں ایڈز عالمی ادارہ صحت نے پھیلایا یہ اخبار دیا کس کا نہیں پولو ویکسین نے انسانی نسل میں کینسر کا جال پھیلا دیا کینسر جیسا موضی مرد پولو کے قطرے نہ حفاظتی ٹی مستقل معذوری کا سبب بن سکتے ہیں مستقل معذور کھڈو تشنج کے ٹیکے بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے تھے ٹیکوں کی عالمی مہم نے بچوں کو مریض بنا دیا اے امریکہ ڈاکٹر نے امریکہ کے ڈاکٹر آخر یہ بیمار کر کے مار دے پے سارا اتوں تک یہ ہسپتال سرکاری دے ڈاکٹر میں اگلے دن پڑایا چشتی میں نوکری پہ چڈنا تیرا فرض فرد ہے تو اے وا کے کم از کم قوم نو پولیو پلاون تو تو بچا ل میڈیکل آفیسر سرکاری ممتاز خان کیڑے کیڑے پلائی بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہنگڑا पाट पाट सारे पिछले मुड़ अगली न... ए, नसल तो फारी उठन लगी ना नसल मुड़ेरी जी पी खलोती ही <laughs> रास्ते हा चलो जेड़े नहीं पिला सके हूं सुन बैठे हो सकता वो बच जा انہوں نے ایک گل کرو پتے کے پترو بمب مرا کے تی تی لاک بندہ ساڈا مرائی جا رہے جی بچہ مرن نہیں دیں بچہ آگلو لے لاؤں لنگڑا نہیں ہوا ہوورنمنٹ تھوڑی فوج حکومت اگریزوں کے نال رل کے مسلمانوں سے مرا کے تی تی لاک بندہ تھلے مرائی جاتی ہے قرآن سلائی جاتے ہیں مسیتیں گرائی جال مرائے ج ادھر مرد نے ادھر آتے ہیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ بولیو بچاؤ یار ایرے اندر سوچ ختم ہو گئی یار امی مر گیا میں تھنوں ایک گل دے جنہ اگر آن نہ تو پولیو والوں کو ایک جواب لے لو ان آکو جاب تھی دے اولیو ضرور پلاو بھی سگریٹ کی ڈبی ہے کینسر بماریاں لا سگریٹ حکومت انگریز دتی ہے انگریز بنائیے انگریزوں کی فیکٹری پاکستان چن باہر ملکوں چن حکومت ٹیکس بھی لینی ہے مشہوری بھی دیندی ہے ٹی وی جگہ جگہ سگریٹ ان آخو بینسر و لاؤنا مریض کرنا دل کا یہ کام تو کرتے پہ جی پہلو جا کے فیکٹری بند کرو اگریز بند کرے اور جڑا ہر سال پناہ لاک بندہ پوری دنیا ترف سگریٹ مرد وہ لڑتی ادھر اردے جی سگریٹ سگریٹ بند کرو پھر پولیو کے بارے سوچا ٹھیک ہے مطالبہ کرو گے حکومت پیمن والے جو تصایا مینو کینسر لگے ہم دیوانے ہیں مستانے ہیں ہمیشہ لگے سان لگے اور کچھ ہے لگے نہ لگے ہدایت دے پناہ دے مولا ہدایت دے نے دے دے اسلام تباہ فرما دی نے حق کا بول بالا فرماسا